پانی دینے لگا پانی میں وہ پینے لگا تو تیسرے مجائد اس نے کہا اس کو دے وہ گیا شہید ہو گیا تھا وہ دوڑا وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا اسی طرح میں دوسری مثال حضرت امیر ملڈی اللہ تعالیٰ نمی. رات کو تلوار لے کر جا رہے تھے ارد کی میر المن کدھر جا رہے ہیں فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر ہیں ان کا مال بہت ہے وہ بےچارے دن کو سفر کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں تو میں آج ان کا پارہ دوں گا ان کو کہوں گا تم سوو ساری رات آرام کرو میرے شہر کے جو آئے ہو ندی اب بدکسمتی سکول سے پہلی قسم بن ہے پہلی کلیل مان والی بھی ماحول بلیت ہوتا جا رہا ہے پھر ہو بھی حکومت انداز اللہ دین اس دور میں بہت سارے حضرات بھی کہتے ہیں کہ سکول کا پڑھنا ضروری ہے بغیر اس کی جو ہے وہ نہیں وقت گزرتا قانون بھی ضروری ہے برٹش کا قانون چلانا بھی ضروری ہے کیا اصل ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں جی اصل ہم قانون اور تہذیب کے مخالف ہیں جی یہودی کو بھی قانون اور تہذیب پیاری ہے لیکن تعلیم مبدہ جی ہے جی بےحیئی بدماشی جی ظلم جی کوفر جی ظلم تک پہنچانا جو اسباب ہوں وہ بھی حرام ہوتے ہیں پہنچانے کے اسباب وہ تعلیم ہے تم قانون نہ چلاؤ تہذیبی نہ اپناؤ پھر دیکھو تمہیں پڑھنے دیتا ہے کہ بم مارے گا مسلمان جو ہے نا وہ نفع وہ لیتا ہے مادی جس میں روحانی نقصان نہ ہو مسلمان جان دے دیتا ہے روحانی نقصان نہیں کرتا یہ تو بہت اس لیے صحابہ سے پوچھو نا تکلیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا صاحب کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا دیکھ صاحب کیا کہہ رہا ہے تیسرے دفعہ جب کہا آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو تکالیف ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح وادی میں پانی ٹوٹ پڑے دین سونا سر کا مطالبہ کریں گے اور تک یہی کہنا دی پچھوں دیکھی کنڈ والا ہیلا کری اصل تکلیف کو ڈر دوں تکلیف دنیا دے بچ دے کوئی بندہ ونج نہیں سکتا جی مسلمان تکلیفان تھوڑیاں تھوڑیاں ڈک گئے وہ والا ویڈی تکلیف, تکلیف اگلے کون بچ گیا کوئی جتنا عیاش ہو سی تکلیف دنیا کے اے سی جو کوئی ایکشا ہی بول ہے تکلیف تھا واسطے بزرگان تکلیف رہتے <تصفح> آخری سنا <صناح تصفح>